بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم تدرس السابع والعشرون ستائیسوہ سبق المدرس و استاد مَتَاجِئْتَ مِن جُدَّةَ یا خَالِدُ اے خالد تم جدہ سے کب آئے عربی اس عبان کے تلفظ میں اس کو جدہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا تلفظ ہے جدہ خالد خالد جی اتو امسی میں کل آیا ہوں اجا ابراہیم ما آکا کیا ابراہیم آپ کے ساتھ آیا ہے لا لم يجي بعد جنهيب ابيك نہیں آیا ساجئ اليوما او غدا ان شاء الله واج يكن اجا ان شاء الله ازرت السفیر کیا تم نے سفیر سے ملاقات کی ذهبت الى مكتبه ولم اجده میں اس کے افس گیا لیکن اور میں نے اسے نہیں پایا سمعت انه لم يكن في جدته ذاك دا اليوم میں نے سنا ہے کہ وہ اس دن جدہ میں نہیں تھے یا وہ اس دن یعنی سفیر اس دن جدہ میں نہیں تھا ارمد استاد یا ادنان کا یقیناً تم دو ہفتے غائب رہے ہو فعین تو تم کہاں تھے کم تو فی الفا میں ہسپیٹل میں تھا کم تو مرین میں بہت بیمار تھا اللہ لقد امو تو اللہ ویسے ہی تکیہ کلام کے طور پہ جملے کے شروع میں لگا دینے کے عادی ہیں عرب ارب لقد اللہ تو واللہ یقیناً میں قریب ہو گیا تھا کہ مر جاؤں میں مرنے کے قریب ہو گیا تھا میں واللہ میں نے تو یہ بات مجھے تو یہ بات معلوم نہیں ہوئی لفظی مانا میں نے یہ نہیں جانا میں نے اس بات کو جو پیچھے گزر چکی ہے نہیں جانا لم يکل لی احد انکا مریض مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ تم بیمار ہو وانکا فی المستشفہ اور یہ کہ تم ہسپتال میں ہو اور یہ کہ آپ ہسپیٹل میں ہیں کیفہ حالکل آنا اب آپ کا حال کیسا ہے لعلکل آنا احسن شاید آپ بہتر ہوں یعنی لعلکل آنا احسن من قبل شاید آپ اب آپ پہلے سے بہتر ہوں ادنانو ادنان الحمدللہ انا الان احسن ہوں میں اب بہتر ہوں ولیکنننی لا عزال ضعیفاً اور لیکن میں ابھی تک یعنی کمزور چلا رہا ہوں ابھی تک کمزور ہوں لا عزال ضعیفاً میں ابھی تک کمزور ہوں یعنی ویکنس محسوس کر رہا ہوں شفاق اللہ شفاعاً کاملاً اللہ آپ کو مکمل شفاع اتا فرمائے یا عثمانو اے عثمان انکا تغیب كثيرا۔ یقیناً تم بہت غیر حادریاں کرتے ہو یوم فیحد ال تم اس ہفتے دو دن غائب رہے ہو وہ صلاحت اور تین دن گزشتہ ہفتے پچھلے ہفتے لا لطالب طالب عیبہ كثيرا کسی طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ زیادہ غائب رہے زیادہ غیر حادریاں کرے عثمان اللہ صلاحتہ ایام فی الاسبوع المادی کما کل پچھلے ہفتے میں تین دن غیر حاضر رہا جیسا کہ آپ نے کہا پچھلے ہفتے کی بات تو ٹھیک ہے انما تو یومن واحد فقط فکر ہاں لمح عضیب خلاثت المادی کا مقلتا. میں نہیں غائب رہا نہیں میں نے غیر حاضری کی پچھلے ہفتے میں تین دن جیسا کہ آپ نے کہا انما تو یومن واحدن فقط بس میں نے تو صرف ایک دن غیر حاضری کی لاتذب یاخی جھوٹ مت بولو انکا کا یومت صبطی و یوم و یومت ارب آئی تم غیر حاضر رہے ہو ہفتے کے دن اور پیر کے دن اور عثمان آصف یا استاد آئیم سوری کے معنی میں مجھے افسوس ہے استاد لن عيبا فل المستقبل اِنشاء الله میں مستقبل میں ہرگز غیر حاضری نہیں کروں گا انشاء اللہ المدرس استاد کم یا آدمو کھڑے ہو جاؤ اے آدم اتنام فی الفصلی کیا تم کلاس میں سوتے ہو انا عاصفن یا اصطاب مجھے افسوس ہے اے استاد غلبنی النوم لئننی مانمت البارحاتا غلبنی النوم مجھ پر نیند غالب آگئی اس لیے کہ میں مانمت البارحاتا گرشتہ رات نہیں سو سکا لیما لم تنم تم کیوں نہیں سو سکے لما کیوں لم تنم تم تمہیں کیوں نہیں نیند آئی کر سکتے ہیں تم کیوں نہیں سوئے سدا صداعن شدید مجھے شدید در تھا سدا ان سر تو کہتے ہیں مجھے شدید سر تھا تو میں اس کی وجہ سے نہیں سو سکا یل جراسو فیاکوبی درس گھنٹی بجتی ہے اور استاد تو استاد کھڑا ہو جاتا ہے انا اريد ان ازورك اليوم بعد صلاه العصر اے استاد میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آج عصر کی نماز کے بعد زورنی غدن فانی مشغول الیوم استاد زورنی غدن تم مجھ سے کل ملاقات کرو کر مجھ سے مل لینا تو آج میں بہت مشغول ہوں مصروف ہوں تمہاری مشکل تمرین رقم 1 مش نمبر 1 عجیب الاسئلهت الاتیه آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے کم عصب ان غابا ادنانو. ادنان کتنے ہفتے غیر حاضر رہا سب کی روشنی میں اس کا جواب ہے تو غابا علیما کانا ادنان غائبا ادنان غیر حاضر کیوں تھا لنحم و کانا مریضن لنح مریدن و کانفلفا لما لم الم آدم آدم کیوں نہیں سویا آدم کیوں نہیں سو سکا اس کا جواب ہوگا لأنه كان یا اتنا بھی جواب ٹھیک ہے کانبی سدا صدا شدید کانبی سدا ان شدید ہادی یہ جو نیچے آ رہی ہیں یہ مثالیں ہیں محتل العل فیل کی محتم ع جس کا عین کلما علمت والا ہو یعنی مادے کا درمیان والا حرف یوا یا یا یا اس کی مثالیں کالا یقون کانا یقون وزٹ کرنا کسی سے ملاقات کے لیے جانا زیارت کرنا کاما یق کھڑا ہونا داخا یا ضور کو چکھنا طاقہ یوفاف کرنا ساما یسوم روزے رکھنا دارا یا گھومنا تابا یتوب توبہ کرنا بالا یبور پیشاب کرنا با نیچے بھی معتعلع کی مثالیں ہیں لیکن اوپر جو ہے معتعلعین یعنی عین کلمہ جو حرف فیلت ہے وہ واو ہے اور ان مثالوں میں عین کلمہ جو ہے وہ کیا ہے یا ہے اس کو کہے گی معتعلعین واوی اور نیچے والے کو معتعلع یا جا یو آنا با آچنا سارا یسیرو چلنا عشا عیشو زندہ رہنا کالا یقیناپنا پیمائش کرنا اسی طرح نام یا نام ہو خواب یا خواف یہ اصل میں فتح یفتح کے باب سے تعلق رکھنے والے افعال ہیں یا سمے یسما اسے تو ناما سے بن گیا یا فالو کے ردم پہ ی نو مب انہوں نے اسے اس بنا لیا کائ کے بعد یا خوف یا خواہ خواب یقو یسمو کی طرح کعو یا کادو برابر ہونا یہ ہے کعواب یکال یا خوادو زالو, زالو ہٹنا سرکنا اپنی جگہ سے دوسرا پیچھے کو ہو جانا ہٹ جانا زالہ یا زالو, زالو. تمبل ما جلی غور کیجیے اس پہ جو آنے والا ہے مندرجہ ذیل پہ غور کیجیے حامد ان قالا اط اللہ کالو حامد عامن تو قالت کلنا انتا کلتا انتو کلتن انتی کلتی انت کلتا کلتو نحنو انکولنا تو گردان یوں بنی تسنیا کو چھوڑے ہیں حامد ان جمع کے ات اللہ بالب عام تالت جمع مونس کے لیے اتالی بات کلنا وغیرہ تمرین ایک مربع مشک نمبر چار اصند قامہ و زارہ و کانہ الہ نسبت کیجئے قامہ اور زارہ اور کانہ کی ضمیروں کی جانب کمافی تمرین السابقی جیسا کہ پشلی مشک میں ہے یعنی جس طرح کالا کالو کالت کلنا ہے تو کامہ سو جگا کاما کامو کامت کمنا زارہ زارو زارت زرنا جس طرح کانہ ہے کانا کالا کانا کالا دو کرنے ہوں دو کا مانا پیدا کرنا ہو کانا کالا جمع کریے کانو کالو مونس کریے کانت کالت نے کہا تھا کانتا کالتا ان دونوں نے کہا تھا کن کانا کا چٹا سی گا ہے جس سے عربی میں ہے کلنا اقرامہ دل تو پڑھیے زور مدرس الدید البارو خاتہ ہم نے نئے استاد سے گزشتہ رات ملاقات کی ازکتی حادت عاما یا اختی ہے میری بہن کیا تو نے یہ کھانا چکھا ہے نعم جی ہاں ازکتہو ووجدتہو لذیرا جدا میں نے اسے چکھا ہے اور اسے بہت مصیب پایا ہے اور لذیر رہبتو الہ مکہ تا وطوفتو بالکعبتی میں مکہ گیا اور کعبہ کا تواف کیا سمنا یوم الاثنینی ہم نے سوموار کے دن کا روزہ رکھا پیر کے دن کا ما قلت له حامد يا احمد وا احمد اے احمد تم نے حامد سے کیا کہا یا کیا کہا ہے ما قلت میں نے اس سے کچھ نہیں کہا یا میں نے اسے اس کچھ نہیں کہا ہے متى قمتم من النوم يا ابنائي اے میرے بیٹو تم نیند سے کب اٹھے سے قامتم تم کب اٹھے نیند سے اے میرے بیٹو قم قبل الاذان الفجر ہم فجر کی اذان سے پہلے اٹھے بال اطفلفی صوبی بچے نے میرے کپڑے پہ پیشاب کر دیا تو بلّہ میں, میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تعبن فلم سے میں آج تھکا ہوا تھا تو میں اسکول نہیں جا سکا متابن تھکا ہوا زارویں صدیقی امسی وزور تو میرے دوست نے مجھ سے ملاقات کی کل حضور طوما میں نے اس سے ملاقات کی آج نمبر چھ تمل ماجلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے حامد یقول وغیرہ مشق نمبر یا کہہ لیجیے مشق نمبر سات اقرا معلی مندرجہ ریل کو پڑھیے انا ازورك وانت لا تزورني میں آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہوں اور آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ میرے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ تو حجاج حجۃ الکعبۃ الحج کا عبادت کرتے ہیں مادر تقولین یا امّی اے میری امی آپ کیا چاہ رہی ہیں اريد ان اكون مدرسا میں چاہتا ہوں کہ میں استاد ہو جاؤں یعنی استاد بنوں البنات یزرن خالتهن كل اسبوع الڑکیاں اپنی خالہ کی زیارت کرتی ہیں ہر ہفتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے کلبل غور کیجیے یقول لا ساک نانی دو ساکن حرف اکٹھے استعمال نہیں ہوتے ہیں عربی زبان کی گرامر کے مطابق اس لئے کیا ہوگا استعمال لم لم نہیں ہوتے اس لیے لم یقول نہیں کہا لم فعل کو فعل ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے نمبر دس اد یضبط افعادی شکلات استعمال ہوتا ہے ورزبوتحابی کہہ سکتے ہیں لمباخل کیجیے آنے والے فیلوں پہ اور اس کو شکل سے مضبوط کیجیے شکل سے بک کیجئے مطلب اس استعمال کرتے ہوئے سوالات کا نفی میں جواب دیجیے آپ پرنسپل سے اجازت کے لیے گئے یا آپ نے ججارت کی ہے آپ نے دیکھا ہے مدیر کو میں جواب دینا ہے تو کہیں گے لا لم لا لم ازور ہو اقامہ مین نو می کیا آپ کا بھائی نیند سے کھڑا ہوا یا بیدار ہو گیا ہے کہنا وہ نہیں تو کہیں گے لم یقم من می لم یکم اخی من می ابالفل فی کمیسی کا کیا پشاب نے آپ کی کمیص میں پشاب کر دیا ہے کہیں گے اگر نہیں تو کہیں تو کہا جائے گا لا لم یب العطفلو لم یبل ملا کر پڑے گا لم, لا لم فی کمیسی عائشہ تو کیا کل گروہ رکھا ہے آپ نے عائشہ کہیں گے لا ماسم تو لا نہ لم کے ساتھ جواب دینا ہے لا لم اسم لم است الولا کیا کلاس میں تھے پہلے پیریڈ میں اولا لا لم اقن فلفصلی ازوک تی حاضر عامہ یا امی کیا ازک تادت عامہ کیا آپ نے یہ کھانا چکھا ہے اے میری امی اکل تاکہ یا عمر کیا تم نے یہ کہا ہے کیا تم نے اسی طرح کیا تم نے اس طرح کہا ہے اے عمر ادا احوک من ریاضی ادا احو کی آگے سرما سے بات ہو رہی ہے مدا احو کی کہیں گے آدا احوق من ریاض کہیں گے جواب میں لا لم یا نیا اکول کا ہاکدہ یا عمر اس کے جواب میں لا لم اکل ہاکدا ازوک تادت یامی کہ لم ازوک لم ازوک لا لم ازوک حادت اطفت یا اخی کیا تھا نے کعبہ کا تواف کیا ہے میرے بھائی کہنا ہو جی نہیں میں نے نہیں کیا تو کہیں گے لا لم اطف بالک اکن مریضا مریضن الاسبوع الماضی کیا تم پچھلے ہفتے بیمار تھے کہنا ہو نہیں تو کہیں گے لا لم مریضا مریضن الاسبوع الماضی امات القلب کیا کتا مر گیا ہے تکول کول پھر بن جائے گا کل نمبر تیرہ سوال امر مندہ فعال آتی آتی والے فلوں میں سے امر کاسی کا بنائیے تسوموں سے سوم بنا پھر التکائے ساکھنین یعنی دو ساکھن اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے کیا رہ گیا سم تسوموں سے سوم اور پھر سم جسرہ اوپر بارہ نمبر میں تکول سے کول اور پھر کل اس طرح تکون سکون پھر کیا بنے گا کمب تکون سے کن تور سے نمبر چودہ اکرا ما علیم درجہ دے کو پڑھیے زرنی نی یا محمود مجھ سے ملو کل اے محمود ایک گھنٹے بعد واپس آؤ ایک گھنٹے بعد واپس آ جاؤ واپس لوٹنا کم ہونا وجل سونا کا یہاں بیٹھو کم ہونا یہاں سے کھڑے ہو جاؤ وجل سونا کر وہاں جا کے بیٹھو سب غدن کل کے دن کا روزہ رکھو راما یا میرے حادت یا میرے بھائی اس کھانے کو چکھو تب اللہ اب اللہ حل مسلم تم اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمان, اے مسلمان ہوا لا یفهم العربیتہ وہ عربی نہیں سمجھتا ہے کل لہو حادل کلامہ بلوگت ہی اس کو یہ بات اس کی سبان میں کہہ دو تفب القعبہ کی قعبہ کا تواف کرو قول اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل للہ المشرق والمغرب کہہ دیجئے اللہ کے لئے ہے مشرق والمغرب تعمل ما یلی مندرجہ غیل پر گوھر کیجئے لا تقولو سے فعل نہیں بنے گا لا تکول اور پھر لا لات سولہ نمبر ادیاتی لائے ناہیا کو داخل کیجیے آنے والے فعلوں پر لات پہلے بنا لا تضور لا نہیں کی وجہ سے فیل مدارے کے آخر میں جسم آ جاتی ہے اور اس کے آ جانے سے پھر فعل مدارے فعل مدارے نہیں بلکہ نہیں کہلاتا ہے اور یہ لا نہیں یہ جو لا آتا ہے شروع میں اس کو لا نہیں کہتے ہیں لا نہیں لا الناهیہ جسل ک والا الناهیہ تو لا نہیں کیا کرتا ہے فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے جیسے تقولوں سے بنا لا تقول پھر دو ساکن کرتے ہوئے ان میں سے جو کمزور ہے یعنی حرف علت ہے اس کو گرا دیا تو کیا رہ گیا لا تقول نمبر 16 ادخل الناهیہ على الافعال الاطیہ تزور سے لا تزر وہ ضابط ہو جائے گی لا تقولوں سے لا تکم تصوموں سے لا تصم سے لا تطف. نمبر ماجلی کو لا تکن لا فی لا تطف لا تصم یومر لا نہیں کا استعمال بتایا گیا ہے. اٹھارہ نمبر تعمل ماجلی پہ غور کیجیے حامد البا الرجال با یعنی باآ واحد ہے اور با اس کی جمع تو یہ گی، باع, باع, باع. اس مونس نے بیچا یہ جمع مس کے لیے ان تم بے تم انتنا بنتنا بےتن بے کی جمع انتنا بے اتنا ان بے اتو سارا تمبری کی جا اور سارا کی نسبت کیجئے ضمیروں کی جانب جیسا کہ پچھلے شیر میں ہے بیس نمبر مشق ہے اقرا علی مندرجہ دیل کو پڑھیے یومن وانا انا بوم میرا کلاس فیلو ایک دن غائب ہوا یعنی غیر حاضر ہوا آنا غیب تو یوم اور میں غیر حاضر ہوا یا میں غیر حاضر رہا دو دن غابا غیبو سے غیبتو یہ واحد متکلم کا ہے متاج اتا آتی تم یونیورسٹی کب آئے جا جی کا سلا یا اس کی پریپوزیشن آ رہی ہے الا لیکن اس کا ترجمہ کرنا اردو زبان کے اسلوب میں ضروری نہیں ہے تم یونیورسٹی کی طرف کی بجائے طرف کے بغیر ہی ترجمہ کریں گے تم یا آپ یونیورسٹی کب آئے جی تو فی ذلکا آزادی میں, میں آیا جیسے تو ہے لیکن فی کی وجہ سے بیکم بے اطا سیارہ تا کا یا امر بتا چکے ہم کہ این میم را کے بعد اگر واؤ نہ ہو تو اسے عمر پڑا جاتا ہے اور اگر عین میم را کے بعد واؤ ہو تو اسے امر پڑا جائے گا بیکم بے اطا کا با یا بی اسے بیتا آپ نے کتنے میں فروخت کی ہے اپنی گاڑی بے سمانی ریال میں نے اسے بیچا ہے فروخت کیا ہے بے سمانی ریال میں کا یہاں ترجمہ کریں گے فی آٹھ ہزار ریال میں آشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آشا یا عیشو رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں یہاں بیزر بی فی کے معنی میں ہے انا ما جتو بالکتاب اليوم یا استاد میں کتاب نہیں لایا آج اے استاد استاد صاحب آج میں کتاب لے کر نہیں آیا جا یجی سے جِ جی اور آگے بالکتابی جا یجی کے بعد بیزر بی کی پریپوزیشن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنا کی بجائے لانا سر نہ کلو سارا یسیرو چلنا اس سے سر نہ جمع متکلم سیکھا ہے ہم دو کلو میٹر چلے ہم دو کلو میٹر چلے سارا یسیرو چلنا پیدل چلنا اجا بات ہوں کیا طالبات آگئی ہیں نہ جی ہاں جی ان قبل قلیلن وہ کچھ دیر پہلے آئی ہیں جا یجی اس سے جی جمع معنس غائب کا سیگا ہے نمبر اکیس کا عمل ما مندرجہ ذیل پہ غور کیجیے حامد یبیعو جو تجوید کے قواعد ہیں وہ اصل میں اپلائی ہوتے ہیں قرآن مجید کی آیات پہ عام عربی زبان کی عبارت ہو یا بول چال میں تجوید کے قواعد اپلائی نہیں کیے جاتے مثال کے طور پہ حامدی یبیعو اس کو نہیں بڑھیں گے حامد یبیعو الرجال او اور رجال او یبی او ناسو انت تبھی انتم تبھی انتی کے ساتھ تبھی انتنا کے ساتھ آئے گا تب انا انا او اور نخنو کے ساتھ نبی او نمبر اسند یسیرو و یشو الار کما فی تمری یسیرو اور یعشو کی نسبت کیجیے ضمیروں کی تر جیسا کہ پچھلی مشق میں ہے یعنی پچھلی مشق کے مطابق یسیرو اور یعیشو کی گردان کیجیے واضح رہے گردان میں پچھلی مشق میں مشق نمبر اکیس میں جو گردان ہے اس میں تسنیا کسی کے نہیں ہیں واحد اور جمع چنانچہ یسی رو یسی رونا تسی یسیر نا تسی رو تسی رونا تسیرینا تسی نا اصرو تسیرو اور اور یشو سے ہوگا یا عشو یا عشونا ت یا یشنا ت عشو ت عشونا ت عشین ایشو آشا یاشو ہم نے کہا رہنا زندہ رہنا زندگی بسر کرنا ایک مندرجہ دیل کو پڑھیے یبیع البکالبی البکالسکر دکاندار چینی بیچتا ہے فروخت کرتا ہے وہ البقالو کہتے ہیں پرچون فروش کو آ یعنی کریانہ کی دکان کے مالک کو دکاندار چینی والما اور نمک والزیتہ اور تیل و اور انڈے و اور مکھن و اور پنیر یہ ساری چیزیں بیچتا ہے فروخت کرتا ہے وہ دکی کا آگے بھی ہیں وہ اور آٹا ودا اور دالیں ادرس ویسے تو مسور کی دال تو کہتے ہیں لیکن تمام دالوں کے لیے بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے وما دال کا اور جو اس کے علاوہ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں یہ وغیرہ کے لیے اما دال کا استعمال کرتے ہیں یعش فی الفابتی شیر جنگل میں رہتا ہے متا یجی المدیرپل کب آتا ہے یجیعفی وہ آٹھ بجے آئیں گے اتورید ان طبی سیارت یا استاد اے استاد صاحب کیا آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی بیچیں قالت المدریسۃ المدیرتی فیمیل ٹیچر نے خاتون پرنسپل سے کہا خاتون ٹیچر نے خاتون پرنسپل سے کہا ہا اتال بہت غائب رہتی ہیں یسیرو بال بخاری گاڑی آ بھاپ سے چلتی ہے البخار بھاپ یبی الفا کے ہانی یو الفاق الفا کے یو الفا کی سے پھل فروش پھل فروش پھل بیچتا ہے مشق نمبر چوبیس تمل ما یلی مندرجہ ذیل پہ غور کیجیے کی وجہ سے ہوا پہلے لم یبی دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہوا لم یب لا یل ساکنانی دو ساکن حروف اکٹھے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں آتے التقا ملنا تبھی اسے لا تبی لا نہیں ہے پھر ہوا لا تبی دو ساکنکٹے ہونے کی وجہ سے ایک ساکن کو ہدف کیا گیا ڈراپ کیا گیا تو کیا بن گیا لا الامر بیع اور ابھی تک نہیں آئے یجئ سے سے یجئ یا تب احادل کا اس گاڑی کو نہ بیچو اس کو بیچو نمبر تین لا تغب كثيرا یا حامدو زیادہ غائب نہ رہا کرو یا معنی کریں گے زیادہ غیر حاضری نہ کیا کرو غیر حاضر نہ کیا کرو اے حامد اب اچھا سیارہ کا یا سیدی جناب کیا آپ نے اپنی اپنی گاڑی بیچ دی ہے فروخت کر دی ہے لا نہیں لم اب میں نے اسے فروخت نہیں کیا میں نے اسے نہیں بیچا ملاحذن ملاحظہ یعنی نوٹ نوٹ کے معنی میں بعد الحما حمزہ کو لکھا جائے گا یجی میں یا کے بعد وفی لم مشکل نمبر چھبیس مندرجہ ریل پہ غور کیجیے حامد النام اللہد الام آمین البنا انت نمت ان تم نم تم انتی کے ساتھ نمتی انتنہ کے ساتھ نمتنہ انا نمتو نحنو نمنا ناما ینامو یہ ناوی ما ینوامو تھا اصل میں سمع یسمع باب ہے اصند خافا و قادا الو مائری کمافی تمرین السابقی خافا اور قادا کو ضمیروں کی طرف منصوب کیجئے یعنی ضمیروں کے مطابق ان کی گردان بنائیے کمافی تمرین السابقی جیسا کہ گزشتہ پچھلی مشق میں ہے نام نامو نامت نمنا خوفا خافو خافت خفنا اور آگے دیکھیے خفتا خفتم خفتی خفتنا خفتو, خفتو خفنا اسی طرح کا دا سے کا دادت کدنا کے تم کدنا قریب ہونا کے دور پہ میں رونے کے قریب ہو گیا بھائی دس بجے سویا وانا نمت تو بادہ اور میں اس کے بعد اور میں اس کے تھوڑی دیر بعد سویا اور میں اس کے کچھ عرصہ بعد سویا یا خواہ الحاطہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو گزشتہ رات تم کب سوئی میری بہنوں نمنا منتصف آدھی بعد بعد ہم رات کے یعنی رات کا وہ حصہ جس کو نصف کر دیا جائے رات رات کا راعت کو جب یعنی دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو نصف کو منتصف کہتے ہیں یعنی اس کو نصف کیا گیا انتصف, یعنی انتصف سے اسم المفول ہے رات کے منتصف یعنی رات کے آدھے حصے کے بعد ہم سوئی خفت البردا فلم اخرج منتل یو ماں میں سردی سے ڈر گیا البردا میں سردی سے گھبرا گیا تو آج میں گھر سے نہیں نکلا لمبا سمے اب ابکی جب میں نے یہ خبر سنی میں رونے کے قریب ہو گیا ادترو کا ہادہ کیا یہ آپ کی کاپی ہے زننتو دفتری و کتو اختب علیہ اسمی ادترو کا ہادہ کیا یہ آپ کی کاپی ہے میں نے اسے اپنی کاپی سمجھا تھا میں نے اسے اپنی کاپی سمجھا اور قریب تھا کہ میں اس پر اپنا نام لکھ دیتا انامت البناتو ملا کر پڑیں گے انامت البناتو کیا لڑکیاں سو گئی ہیں نہ قبل کلیل جی ہاں وہ کچھ دیر پہلے سو گئی ہیں یا مانا کریں گے وہ کچھ دیر پہلے سوئی ہی ہیں نم تو بارہ مبک جلدی میں گزشتہ رات جلدی سویا یا جلدی سو گیا مشکل نمبر انتیس تعمل ما یلی مندرجہ ذیل پہ غور کیجئے حامدن ینامو الاولاد ینامونا آمینا تو تنامو البناتو ینامنا انت کے ساتھ تنامو انتم تنامونا انتی تنامینا انتن نتنمنا انا کے ساتھ انامو اور نحنو کے ساتھ ننامو اسند یہ مشکل نمبر تیس ہے اسند نسبت کیجئے یخافو اور یشاؤو کی علی الزمائری ضمیروں کی طرف کمافی تمرین سابق کی جیسا کہ پچھلی مشق میں ہے ینام ینا مونا تنا یخاف یقاف نہ تقاف یقفنا آگے تخافو تقاف تقافین تخفنا اخاف نخاف یشا یشا تشا یشا ان تشا تشا نا تشاین تشا ان اشا نشا مشق نمبر اکتیس ما مندر جا ذیل کو پڑھیے اخیر یا یوں بھی اس کو پڑھیں گے اخی یا صغیرو دونوں طرح درست ہے اخی صغیرو یا نام مبکرن میرا چھوٹا بھائی جلدی سوتا ہے یا جلدی سو جاتا ہے اما انا جہاں تک میرا تعلق ہے جہاں تک میں ہوں فا انام بعد منتصف اللیلی تو میں آدھی رات کے بعد سوتا ہوں مطا تنامین یا خدیجہ تو تو کب سوتی ہے انام فی الساعت العاشرت والنسوی میں ساڑھے دس بجے سوتی ہوں اتنا بادل زبا یا اخوان کیا تم دوپہر کے کھانے کے بعد سوتے ہو اے بھائی نام جی ہاں نہ نام المدت نصف ساعتن ہم آدھ گھنٹے کی مدت کے لیے سوتے ہیں الا تخاف اللہ تخوف ہوا یا رجولو اے آدمی کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو بلا کیوں نہیں اخاف ہوں میں اس سے ڈرتا ہوں قال ط طالب الجیدمدر نئے طالب علم نے استاد سے کہا این اجلس یا استاذ اے استاذ میں کہاں بیٹھوں اس سے استاد نے کہا اجلس حفا بیٹھ جاؤ جہاں چاہتے ہو تو بیٹھ جہاں تو چاہتا ہے قول اللہ تعالیٰ قرآن الکریم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت آسمانوں اور زمین کا اقتدار و اختیار وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے ہوا یخافونی وہ مجھ سے ڈرتا ہے مشکل نمبر 32 سے عمل ما یلیم درج ذیل پہ غور کیجیے یا نام لم ینام التقاء ساکنین یعنی دو ساکن حروف اکٹھے ہونے کی وجہ سے کیا بن گیا لم وہ نہیں सोया تنام امر بنے گا دو دائرے لگانے کے بعد نام اور پھر نم تنا دو دائرے لگانے کے بعد سوری یہ پہلے نہیں ہے یہاں پہلا دائرہ نہیں لگے گا شروع میں لا لگے گا پہلے دائرے کی بجائے آخر میں البتہ جو چھوٹا دائرہ ہے وہ لگے گا ہو جائے گا لا تنام اور پھر الف جو حرف علت کی جگہ پہ آیا ہے حرف علت کی تبدیل شدہ شکل ہے وہ بھی گر جائے گا التقائے ساکنین کی وجہ سے تو رہ گیا لا تن یلی اکرام علی مندر پڑھیے ناما ولم انم میرے ہم جماعت سو گئے ہیں میرے کلاس فیلو سو گئے ہیں اور میں نہیں سویا لاتنم فلفس احمد کلاس میں مت سو اے احمد خفبا کا اپنے رب سے ڈرو لات المتحان مت ڈرو گھبراؤ نہیں امتحان آسان ہوگا نمبر پانچ یا عثمانو اے عثمان آسان ہو تم اونگ رہے ہو تم اونگنے والے ہو یہاں ترجمہ کریں گے تم اونگ رہے ہو علم تنم باللیلی کیا تم رات کو نہیں سوئے بلا کیوں نہیں نمتو میں سویا ولا نمتو نیم فقط اور لیکن میں صرف ایک گھنٹہ سویا یہ ترجمہ کریں گے اور لیکن میں صرف ایک گھنٹہ سو سکا چونتیس نمبر اقراطل عطیتا آنے والے الفاظ کو پڑھیے وقت حرف اور ان الفاظ کو لکھیے پہلے حرف پہ حرکات لگانے کے ساتھ کل سے فلے امر تو کہ با یا بیو سے بے تو بیچ زار یورو سے زر تو زیارت کر ملاقات کر راک یوکو سے زک تو چکھ خافہ یا خافو سے خف تو ڈر کاما یکومو سے کم تو کھڑا ہو ناما ینامو سے نم تو سو ساما یسومو سے سم تو روزہ رکھ سارا یسیرو سے سر تو چل کانا یکونو سے کن تو ہو جا کالا یکولو انتا کلتا انا کلتو کالا یکولو سے کالا سے پہلے تو بنا کالتا کالا سے پھر چونکہ یہاں الف واؤ کی بدلی ہوئی شکل ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کالتا سے کلتا اور پھر پڑا گیا کلتا انت کلتا انکول کل با سے پہلے تو بنا باتا پھر با تا اور چونکہ با یا استعمال ہوتا ہے با میں جو الف ہے وہ یا کی بدلی ہوئی شکل ہے اس یا کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھا جائے گا آگے چل کر بے ات با ات آنا بے تو ناما یا نام ينام انت نمتا انا نمتو نم تو المر الکلمت الجیدہ تو نئے الفاظ یہاں ناما ینامو میں چونکہ یہ باب سمع یسمعو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے نمتا پڑا جائے گا الکلما الجدید الفاظ کامل مکمل، صدا سردر مشغول مصروف، ذو مہینے کا نام ہے الملح نمک، ذوال گھی کو بھی کہتے ہیں اور تیل کو بھی الجبن پنیر ادقی کو آٹا العداسو دال البقال پرچون فروش بعیدۃ انڈا بعد اس کی جمع الرابت جنگل الکتارو ریل گاڑی البخارو بھاپ الفا کے ہانی یو پھل فروش الغدا دوپہر کا کھانا لنچ القارو منتصف اللی رات کا نصف حصہ حیف جہاں مناسب ہے لائق ہے لائمب ہی نامناسب ہے یہ بات فلاں کے لائق نہیں ہے یعنی اس کے شایان شان نہیں ہے غالبا یغلب غالب ہونا کالبا یک جھوٹ بولنا يا آخر دعوانا ان لله رب